اوپر بیٹھ جائے ادھر دیتے آپ کو نہ بالکل نل کے کا زیادہ ٹھنڈا نہیں چاہیے الحمد للہ کریم شہیدہ وہی ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا دل ہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق دے کر لیو زہیرہ دین کل تاکہ اس دین حق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی رہنمائی میں غالب کر دے و کفا بلّہ اور اس حقیقت پر کہ یہ دین حق ہے اور اس کی طبیعت یہ ہے کہ یہ غلبے کے لیے بھیجا گیا یہ مغلوب ہونے والا نہیں ہے اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق پر مبوس ہونے میں سچا رسول ہونے پر اللہ کی تصدیق اور گواہی کافی ہے اور پھر اس ساری حقیقت کے تمام ہونے پر اللہ گواہ کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے ہر معاملے میں ان کا لکھے بان یہ آیا مبارکہ ایک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کہ وہ دنیر ہو جائیں اور اس بات پر جم جائیں کہ وہ دین حق کو چمٹ جائیں گے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہ کر سکے گی یہ اللہ کا فیصلہ بچڑتے کہ وہ اس خدا سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اس دین حق سے پوری طرح جڑے ہوئے ہوں اس کی بنیاد پر وہ اسلام کا جھنڈا اٹھائیں تو پھر ان کے لیے ناکامی نہیں ہے غلبہ ان کا مقدر ہے یہ دین حجت کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ غالب کریں اور تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے اسی لیے اللہ والا آخر زمانے کی قسم اٹھاتا ہے میرے بھائیو آپ ماشاءاللہ اللہ رات اور یہ آخری دس راتوں میں عبادت کے لیے بیٹھے ہیں بات تھوڑی اور کام کی ہونی چاہیے یاد دہانی بڑی ضروری ہے کیونکہ ایک دشمن ہمیں ٹکرا ہوا ہے اس کے پاس بڑی بہت بڑی فوج ہے اتنی بڑی فوج ہے کہ اس کی شیطانی فوج کا ایک سپاہی ہم ہر ایک کے ساتھ ہے علیحدہ علیحدہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی گواہی ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے پوچھا آپ کے ساتھ کہاں ہاں میرے ساتھ بھی اور میرا شیطان میرا فرما بردار ہو گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسواس دامنگیر نہیں کر سکتا اور ہم سب کے ساتھ ایک ایک شیطان ہے دو دو فرشتے ہیں لکھنے والے اور اس کے علاوہ کئی فرشتے ہیں جو الہام کرتے ہیں نیکی کا اور شیطان یہ وس و صوفی سینوں میں ڈالتا ہے بس وقت تاکہ نیت میں خرابی ہو جیسے شیخ عبداللہ اللہ ناصر حافظ اللہ بیان کر کے گئے ہیں کہ اخلاص اور اختساب جس نے رمضان کا قیام کیا روزے رکھے للت القدر کو قیام کیا بخاری اور مسلم جو کثیر روایات ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ ایمانو و احتساب ہے اس کا ایمان درست ہو خالص ہو اس کے ایمان اور اس کے عقیدے میں کچھ بھی شرک شامل نہ ہو قطعی طور پر اس کا عمل بداق سے پاک ہو احتساب اللہ کے ہاں اپنے اعمال کو شمار کرتے ہوئے کہ یہ عجر و ثواب کا باعث بنے ان اعمال کا نگہ باندھ بنا ایمان کی روشنی میں ایمان کا چراغ جلایا اپنے اعمال کی سرپرستی کی ان کی رکھوالی کی انہیں درست کیا سنت کے آئینے میں پھر اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمید ہو کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو ایک خاص باب سے جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے آپ نے سنا ہے غیان وہ صرف روزہ داروں کے لیے جن کا روزہ انتہائی اعلیٰ درجے کا روزہ ہوگا اس طرح کا ہوگا جس طرح رب الجلال والاکرام نے حکم دیا تو بہت لوگ آج مسجدیں بھرے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ اسلام کی حکانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب بھی ہم تحید کے ساتھ جڑ گئے تو شوقت اسلام کا اظہار ہوا حج دیکھ لیجئے عمرہ دیکھ لیجئے بیت اللہ کے اندر پہنچنے والے آج کی راتوں میں جاگنے والے ہر ممبر محراب سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ جو کوئی اس رات کو پالے وہ کیا کہے جب عائشہ نے پوچھا ام المنی رضی اللہ تعالی تو کہا یہ کہو اللہ امن کا آپو بل تو اللہ تو درگزر کرنے والا ہے تو معافی کو پسند فرماتا ہے پس اللہ مجھے معاف کر دے درگزر کر دے بس یہ کہو کیونکہ اگر ہمیں جہنم میں لے جا سکتے اہل ایمان کو تو وہ گناہ ہے جو معاف نہ ہو اور اللہ اگر اپنی رحمت سے معاف فرما دے تو پھر جنت میں سیدھا داخلہ نصیب ہو سکتا ہے اور ہم سے گناہ صادر ہوتے ہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کا حق ادا کر سکے اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اتنے احسانات ہیں کہ ہم میں سے کوئی یہ چاہے کہ ہمارے اعمال اس کا بدل بن جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے اعمال بھی اللہ کی نعمتوں کا بدل نہیں ہے کہا میں بھی جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جنت میں نہیں جاؤں گا یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایات تو میرے بھائی حقیقت یہ اخلاص اللہ کے لیے خالص ہونا سینے کے اندر اللہ پر ایمان ہو وہ ایمان جو غیر متضر یقین کی شکل میں ہو اللہ ہی پر توقن ہو اللہ کی انتہائی محبت سے سینہ ابل رہا ہو اس کی محبت کے سامنے کوئی محبت نہ ٹھہرے ہر محبت اس کی محبت سے مشروط ہو اور اس کے دشمنوں کی محبت جس دل میں ہو اس میں اللہ کی محبت بھی ہو یہ مانا نہیں جا سکتا ضد دو مخالف باہم جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سجا اللہ آیا ہے اور ساتھ ہی وہ نہیں آیا یعنی ہوا موجود وہ نہیں سبھی موجود موجود نہیں دونوں باتیں درست نہیں یا تو آیا ہے یہاں بیٹھا ہوا یا نہیں آیا دونوں باتیں کیسے درست ہو سکتی ہیں اگر کرنے والے کتنے بھی قابل احترام ہو اور ہم ان کی بات کا رد نہ کرنا چاہتے ہو بہرحال ایک بات درست ہے دوسری غلط ہے ایک ہی وقت میں جو باتیں ایک دوسرے کی ضد ہو وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی اس طرح یہ کہ اللہ کی شدید محبت بھی ہو اور اللہ کے دشمنوں کی محبت بھی ہو یہ دو باتیں جمالی ہو سکتی ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سے محبت ہو اسے اور شراب سے بھی محبت ہو وہ پی لیتا ہو مگر اللہ کی محبت اتنی غالب ہو کہ اپنے آپ کو گنہ گار مانتا ہو اپنے آپ کو سزا کا مستحق سمجھتا ہو حتیٰ کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جہلیت کا زمانہ قریب تھا وہ پی لیتے تھے مجلس رسول میں آتے صلی اللہ علیہ و عالم و مارا جاتا ایک دفعہ ایک شخص نے کہہ دی پر لانت ہو کہ بار بار پی لیتا ہے اور آ کر مار کھاتا ہے رسوا ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی صحیح روایت ہے کہ اس پر لانت نہ کرو امنا ہوں یہ بلّہ رسول وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ محبت کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے لیے دنیا کی ذلت کو برداشت کرتا ہے یہ ان گناہوں میں ہے جو اسلام کے مخالف ضرور ہے ضد نہیں ہے مخالف کا اور الٹ کا فرق رات اور دن ایک دوسرے کا الٹ کسی شخص کا یہاں موجود ہونا ولی بھی موجود اور موجود نہیں ہے یہ الک ہے اسی طرح اللہ سے محبت اللہ کے دشمنوں سے محبت یہ نہیں ہو سکتی اللہ سے امید اور اللہ پر توقل اور پیر فقیروں پر توکل کہ وہ بھی مشکل حل کر دیں گے وہ مشکلات جو اللہ کے سوا حل کرنے پر کوئی کاجر نہیں وہ صرف مستقبل الاسباب حل کر سکتا ہے کسی کو خوش کرنا غمگین کرنا بچہ بچی دینا رشت میں اضافہ کرنا قسمت سنوارنا قسمت بگاڑنا قسمت پر فتح شکست اس میں بھی غیر اللہ پر کبیب لگائے ہوئے ان کی نظر و نیاز کر رہا ہے یہ دو محبتیں اور دو تبقل کٹھے نہیں ہو سکتے اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور دوسرے کا خوف اس طرح کہ بغیر اخبار کے میری ٹانگ توڑ دے گا میرا بچہ جو ہے وہ مر جائے گا اگر میں نے بابا کی نیاز نہ دی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے بہرحال مختصر بات کہ اخلاص ہو دینے میں خالص ایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی اعمال کا رنگ چڑھاتا ہے جس دل کے اندر اللہ کی سچی تصدیق اور ایمان ہے اس کے دل کے اعمال ہے ان کو دل کے اعمال کہتے ہیں توقن کو خصیت کو اللہ کی تقدیر پر ایمان کو کوئی نقصان ہو جائے تو اتنے پریشان نہ ہونا کہ گویا میری دنیا سیاہ ہو گئی ٹھیک ہے نقصان ہے دکھ ہر ایک کو ہوتا ہے مگر وہ کہتا قدر اللہ ماشا فل مالک کا لکھا تھا پورا ہو گیا اللہ اور دے دے گا انہ الراج اللہ ماجد نہ فی مصیبت نہ وقل نہ خیر یہ اس کا ایمان ہے اور اگر خوشی مل گئی ہے تو پھر بھی اسے اپنا کمال نہیں سمجھا اسے بھی تقدیر سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس خوشی کو دے کر آزما لیا میں شکر گزار بن جا تو اخلاص حقیقت ہے بنیاد ہے اس کے بغیر کوئی اعمال قبول نہ ہوگے اور اسلام کا حسن رمضان میں میں یہ کہہ رہا تھا ہر کوئی کہہ رہا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں جو غیر اللہ کی پکار لگاتے ہیں وہ جو غیر اللہ سے بھی دوستی کرتے ہیں اور اللہ والوں سے بھی دوستی کا دعو کرتے ہیں में میں ہے وہ بھی اور وہ ظالم بھی جو اللہ کے دین کو اکھاڑ کر انسانوں کو بنایا ہوا دین لوگوں پر ٹھوس دیتے دین الحاقت دین کسے کہتے دین کہتے ہیں ضابطۂ حیات کو اور بدلے کے دن کو بدلے کو دونوں دین کہلاتے جیسے یقم دین حکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین دین है نظام ہے جسے اہل ایمان دل کے اخلاص سے قبول کرنے کے بعد اس کے آگے دکھ جاتے ہیں تو وہ جو اللہ کے دین کو ملک سے اکھاڑ کر جس کے تحت چلنے کے بعد لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے آپ بتائیے ایک مسلمان حاکم اگر زکوٰۃ اکٹھی کروائے تو یہ عبادت نہیں ہے اللہ کی اور جو اکٹھی کرنے کے لیے جائیں گے لوگ اس کے اقصر وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوں گے یقیناً عبادت ہے اور جو زکوٰۃ دیں گے پورے حساب کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوں گے خزان کی جو زکوات کو لکھے گا زکات کا جو بینک بنے گا سب اللہ کی عبادت ہے اس کے بدلے میں انکم ٹیکس زکات کو تو ختم کر دیا کوئی دے یا نہ دے بابا جی دیتے ہیں تو آپ کو اپنا بھلا نہیں دیتے تو نہیں دیتے انکم ٹیکس تو دو نا ایک آنا بھی اگر قانون کا جو بنتا ہے نہیں دو گے تو کھال اتار دیں گے بڑی سخت سزائیں یا زیادہ بات اور دے کر یا کسی اور وجہ سے سزا نہ ملے سزائیں سخت ہیں ادھر ابو بکر صدیق کی ضرورت کو دیکھیے رضی اللہ تعالی لوگ زکات سے انکار کرتے عقیدہ کیسا ہے میرا اور آپ جیسا ہم سے بھی اچھا سیسا سیدھا صحابہ سے سیکھا عقیدہ نماز کیسی اتنی درست کے صحابہ سے سیکھی بھی صحابہ سے سیکھا ہے رضوان اللہ علی رضمائی حاجبی صحابہ سے سیکھا ہے سارا دین ان کا بالکل براہ راست مباشرتا صحابہ سے آیا صرف زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں فرضیت کا انکار نہیں کرتے صدیق اکبر کہتے ہیں ایک بھیڑ بھی اگر زکوٰۃ کی واجب بنتی ہے نا یہ نہیں دیں گے یہ اللہ کا نظام گرا رہے ہیں ہونڈا گردی سے صدیق ان کو قتل کرے گا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یاد کیا ان کی عورتوں کو لانڈیا اور غلام بنایا ان کے مردوں کو غلام عورتوں کو لوڈیاں منایا ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیا اور ان کا خون بہایا معلوم ہوا کہ یہ ظالم بھی آج رمضان میں مسجدیں بھر رہے ہیں یہ خوشی کی بات ہے کہ مسجدیں بھری جا رہی ہے رمضان کی وجہ سے یہ اسلام کی فتح ہے یہ عقیدے کی بنیاد پر ہے جو ان کے عقیدے میں خیر ہے جہاں پر یہ توحید کو مانتے ہیں اس سے اسلام کی شوقت جو ہے وہ سامنے آتی ہے حج کے اندر لف بھئی اللہ لا شریک الک الب ان الحمد و دبا لک لا شریک لک سارا حج لا شریک لک ہے اور آج بھی یہ ظالم یہ تو نہیں کہتے کہ جگہ بھی لائیں گے اس رات کو لت القدر میں سلاط و اسلام اور دیگر فرشتے فرشتوں کو پکارنا یہاں یہ پکے تو ہی بھی کبھی ملک الموت کو کوئی نہیں پکارتا یہ مقرر ہے نا اللہ نے کاموں پر مقرر کیے فرشتے کوئی فرشتوں کو نہیں پکارتا کہتے ہیں ان کے اختیار میں تو ذرہ بھی نہیں ہے یہ تو نہ کسی کی عمر بڑھا سکتا ہے یہ والا کل موت نہ گھٹا سکتا ہے جی برہلا کو سلم جسے دینے کا حکم ہو اس اسے روک نہیں سکتا اور جسے نہ دینے کا حکم دے نہیں سکتا الحمدللہ سلم الحمدللہ نماز بھی اللہ کی پڑھتے آج بھی اللہ کا کرتے یہ دلائل ہے اس بات کے کہ اگر ساری زندگی میں توحید کو قبول کر لے تو آج غلبہ اسلام مادی طور پر بھی ہمیں حاصل ہو جائے یہ شرک کی پاداش میں جو فسادات ہیں دنیا پر اور جو ذلتیں اور جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ سب اس کی پاداش میں کیوں یہ سب کو کیوں لپیٹ لیتی ہے کیوں ہمارے اوپر ایک فرض ہے نہ تو بہ جنون ولا تختبور تم اسے واضح کرو گے حق ہاں کو اور چھپاؤ گے نہیں وَمَنْ من اور شہادلہ <اللَّه> اس سے بڑا ظالم بھلا کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کو چھپا لے آدمی خام خاں کا رحم دل بن جائے اللہ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں وہ ماں سے بھی کئی گنا زیادہ رحمت کرنے والا ہے اور بندے سے پیار کرتا ہے جب ایک ماں تنور میں اپنے بچے کو سمیٹتی تھی روٹی لگانے کے لیے نبی علیہ صلاح و نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے جہنم میں کب ڈالتا ہے تو غلطی ہو رہی ہے دوسری آگ پڑھ لیتے جو الحمدللہ للہ یادداشت میں موجود ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے خود ظلم کیا خود جہنم کے مستحق ٹھہرے ورنہ اللہ تو چھوڑنے کے ایسے انسان کو مواقع دیتا ہے کہ یہ سیزن ہے چھوڑنے کا اللہ رمول عزت میں کیونکہ ہماری کمزوری بڑی ہے ہم ہر وقت اللہ پاک کو اس طرح یاد نہیں کر سکتے جس طرح یاد کرنے کا حق ہے ہم انسان بشری تقاضے صحابہ تک میں یہ موجود تھے تبھی تو حمزلہ نے کہا تھا نہ پھکا حمزلہ نہ پھکا حم حمزلہ, حمزلہ منافق ہو گیا حمزلہ منافق ہو گیا کیفیت بدل جاتی ہے آپ کی مجلس میں اور ہوتے ہیں بچوں میں جاتے ہیں کاروبار میں اور ہوتے ہیں اس لیے اللہ نے ہمارے لیے مواقع بنا دیے ایامب و ادوگار گنتی کے دن بنا دیے بھائی اس میں محنت کر لو اور یہ دس راتوں میں محنت کر لو لیلت القدر کو ضرور پا لو گے اور پاؤ گے تو ہزار ماہ کی عبادت کے برابر ہو جاؤں گی کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مواقع پیدا کیے کتنا رحیم و کریم ہے صرف جب, جب وہ کسی کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ ہوگا ہی جہنم کا مستحق تو میرے بھائیوں جہاں پیار آتا ہے نرمی آتی ہے ہمیں اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ہمیں کیا نرمی دامن گیر ہوتی ہے یار سارے اللہ کو یاد کرتے سارے کلمہ گو ہے اس طرح اگر تم یہ کہو گے کہ شرک کرنے سے گنا جو ہے اس وقت تک اللہ یہ معاف نہیں کرتا جب تک توبہ نہ کرے سارے اعمال برباد ہو جاتے حقیٰ کہ اللہ نے کوئی کثر نہیں چھوڑی اس نے کہا کہ اگر اٹھارہ برگزیدہ انبیاء کے نام لے کر آپ تو سنتے رہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر یہ بھی دل فرض محال شرک کا ارتقاب کر بیٹھتے تو نبیوں والے اعمال ان کے حبت ہو جاتے شرک توحید نہ بنتا نبی کے کرنے کی وجہ سے علیہ السلام وسلام اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات آخری بات سنا دی کہ کوئی خام خواہ انجان ہوتے ہوئے کوئی نہ سمجھتے ہوئے غفلت میں جہنم میں نہ چلا جائے تو میرے بھائیوں یہ اتنی بھری ہوئی مسجدیں یہ آنکھوں میں آنسو لے آنے والا واقعہ ہے خوشی بھی ہے اور رونا بھی ہے یہ حقیقت ہے کہ ان میں مشرق بھی ہے یہ حقیقت ہے کہ کلمہ پڑھ کے پھر مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کرنے والے اپنی نوکری کی خاطر اپنے ملک کو اپنے نظام کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار اور اپنی دنیا کو حسین رکھنے کے لیے وہ بھی ان مسجدوں میں موجود ہیں وہ ظالم بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے نیچے جو چل کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے مسلمین زکوۃ اکٹھی کر رہے تھے جمع کرا رہے تھے جمع کر رہے تھے ان بیچاروں کو اللہ کی عبادت سے روک دیا کیونکہ اب دوسرا قانون لے آئے جو اس کے الٹ ہے دو میں سے ایک چلے گا بڑا تو وہ ہوگا جس کا قانون چلے گا عمل ان کے نزدیک بڑا کون ہوا ان کا قانون اللہ کا قانون معذ اللہ افسر اللہ اللہ نوران چھوٹا کر دیا وہ نیچے آ گیا ان کا قانون غالب آ گیا ایک عورت نے جو ہے ایک مرد سے بردائی اختیار کی مرد مشرک تھا اور اپنے سر پر فخر کرتا تھا کوئی عالم اسے مشرک کہنے سے گھبراتا نہیں تھا عامی بھی اسے مشرک کہتا تھا وہ کہتا زندگی کے ہر موڑ پہ میرے بابے مشکل کشا اور حاجت روای ہے میری ہر مشکل کو حل کرتے بھائی میں نے تو نظر و نیاز انہی کی کرنی ہے یہ ناراض ہو گئے تو میں مارا جاؤں گا عورت نے یہاں پر درد سنے مسجد توحید میں اور یہاں سے ماشدہ ہو گئی اب اس نے اس سے جدائی اختیار کی کسی اور سے شادی کی اپنا پیٹ صاف کرنے کے بعد وہ اتنی موشدہ تھی اس نے کہا میں تلاش کی ہوئی جب میرا اور اس کا تعلق اللہ نے توڑ دیا ہے تب طلاق کس بات کی یہ مشرق ہے میں موحدہ ہوں الحمدللہ یہ کورٹ کیا کرے گی یہ کورٹ اسے زانیہ کی سزا دے گی کیونکہ وہ ایک اپلیکیشن لکھے گا کہ یہ میرے نکاح میں ہے اس نے نکاح پر نکاح کیا یہ بھی جانی اور وہ مرد جس نے اس سے نکاح کیا وہ بھی جانی حالانکہ یہ عورت پہلے کسی بڑے آدمی کی بیوی تھی اب اس نے غریب سے آدمی سے شادی کی بوڑھے سے آدمی سے اپنی عزت کو مافوز رکھنے کے لیے یہ تو اس قابل ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھیجے جاؤ اس کی زیارت کر کے آؤ زیارت کی بجائے سے جامعہ کی سزا مل رہی ہے تو کس کی چلی ان کی چلی اللہ کی چلنے نے دی یہ سدون سبین اللہ یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے بئیمان کو خواہ ہیں یہ بھی مسجد بھر رہے ہیں یہ اللہ کے دین کی توہین کرنے والے عقیدت صحافیہ میں یہی لکھا نا ونف تحاندی جو توہین کرے یہ دین کی توہین نہیں ہے کہ اللہ کی چلنے نے دی اللہ تعالیٰ کی اطاط کرنے والوں کو پاکیز عورت کو پاکیزگی حاصل کرنے والی کو جامعہ کی سزا دی مرد کو جانی کے سزا دی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار اس سے بڑھ کر اور کیا ہے اے یہ کفر اکبر من منہاگا اس سے بڑا کفر کیا یہ بھی مسجدیں بھر رہے ہیں اب حقیقت حال تو یہ ہے کہ اگر انسانیت کی ہمدردی کسی کے دل میں کروٹ لے رہی ہے تو وہ اٹھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر توحید میں ہمیشہ جان دینا پڑتی ہے توحید قربانیوں کے بغیر کبھی قائم نہیں ہو سکتی اور وہ ان بھٹکے ہو بتائے کہ ظالم تم کس نقصان دہ چیز میں داخل ہو چکے ہو تم کلمہ پڑنے کے بعد جو تمہیں جنت میں سیدھا لے جائے گا اگر خالص ہوا کتنے بھی گناہ ہوئے آخر کار جل جلا کے بھی جنت سے جہنم سے اللہ جنت میں لے جائے گا آخری جو جلا ہوا کوئی نہ کس طرح کالا ہو گیا ہوگا اللہ تعالی اسے نکالے گا نہر حیا میں اسے حیات میں نہلائے گا اور اس کے بعد وہ فرض سر فبز ہو جائے گا جیسے یہ نہروں کے کنارے سبزیوں کو پڑتی ہیں اس طرح سرو تازہ ہو جائے گا اللہ اسے جنت کے قریب بٹھا دے گا اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا اور اللہ کا آلہ سے مانگے گا کہ اللہ میرا منہ تو جنت کی طرف کر دے پھر کچھ نہیں مانگوں گا اللہ اس سے وعدہ لینے گا اب نہیں کچھ مانگنا اب جنت کی طرف وہ ہو جائے گا اگر اللہ میں اتنے ہی بد نصیب ہوں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں مجھے جنت کے قریب ہی کر دیں پھر کچھ نہیں مانگوں گا پھر قریب ہوگا پھر وعدہ کرے گا حتیٰ کہ مالک الملک وحدہ اللہ شریف اسے جنت میں داخل کر دے گا اور پھر اسے کہے گا مانگ تو وہ جنت میں جا کر کیا مانگے خوشی کے ساتھ وہ اس کو کوئی ٹھکانا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بتاتا ہے یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ اور اس کے ساتھ اتنا اور لوگ اتنا مہربان ہے توحیدیوں پر تو کیوں نہ لوگوں کو بتائیں کیا یہ ہمدردی نہیں ہے کیا یہ رحمت اللہ عالمین کی امت کا فریضہ نہیں ہے کہ لوگوں وہ جہنم سے بچائے کہ جائے کہ جب ہم پر کوئی آفت آتی قومی آفت بڑی آفت تو ہمارے ملک میں دیکھ لیں تاریخ میں ہم پر آفت آئی کہ انگریز جا رہا تھا اب ہم نے کہا کسی کو تو ملک دے کر جائے گا اب ہم نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے کیا, کیا, کیا؟ ہم نے اصل اسلام کو چھوڑا جو نبی علیہ السلاح کو اسلام لے کر آئے تھے خدا دین الحق وہی والے اسلام کو جو مسجد میں ہم بیان کرتے جو مدیسوں میں پڑھاتے جو ہماری اپنی پرائیویٹ زندگیوں میں اسلام ہے وہی کے مطابق ایک ایک مسئلہ میں ہم جھگڑتے نہیں یہ سنت نہیں ہے یہ بجا کتنی اچھی سوچ ہے ہماری ماشاءاللہ کتنے حساس ہیں مگر جب عوامی مہم آئی جب ہم پر مصیبت پاری ہوئی ہم آزما لیے گئے ہم نے اسی وقت عوامی اسلام لے لیا پاکستان کا عوامی ایڈیشن اسلام کا جو اب پاکستان کا اس سے پہلے انڈیا پاکستان دونوں کا ایڈیشن تھا ہم نے مرزائی کو بھی مسلمان کہتے ہوئے ساتھ ملا لیا ہم نے قبر پوج کو بھی ملا لیا ہم نے راسبیوں کو بھی ملا لیا سیکولر کو بھی ملا لیا ایک سیکولر قسم کے آدمی کو آگے لگایا اور پاکستان بنا لیا یہ اسلام کے لیے بن رہا ہے جھنڈا بڑا خوبصورت ہے جھنڈا تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کیا اس کو کوئی غلط کہے گا جو اس کو غلط کہے گا وہ تو کافر ہوگا مگر نیچے کیا ہے نیچے لا الہ الا اللہ کا مقوم کہاں سے لیا گیا ہے عوامی ایڈیشن سے قرآن سے سنت سے نہیں لیا گیا وہ جالی اسلام جو لوگوں کے اندر رائج ہے جسے لوگ اسلام کہتے ہیں جس سے سارے لوگ زیادہ لوگ خوش ہو جائیں پھر زیادہ لوگ مرزائیوں سے نہ خوش ہو گئے پھر ہم نے باقی سب کو مسلمان بنایا اور ان کے خلاف کچھ کھڑے ہوئے پھر مرزائیوں کو کافر قرار دلوا لیا اسی طرح سے ہمیں جہاد کی ضرورت جب پیش آئی روس کے ساتھ لڑنے لگے تو ہم نو جماعتیں تھے نو میں سے تین قبر پوچھ جماتے تھی سب میں ان مجاہدین ہو گئے پھر ہم نے اپنا محاذ حاصل کر لیا اور جب الیکشن میں بھی ضرورت پڑی کہ ہم نے آخر ضمانتیں کرانی ہے مدرسوں کی حفاظت کرنی ہے دوسرے تیسرے भाई بھائی اس ملک میں رہتے کہیں ہم آسمان میں تو نہیں رہتے ہوا میں تو نہیں رہتے اس ملک میں بی سیوں ہماری ضرورت ہے ہم نے کیا کیا ایک ایسی جماعت اسلامی تیار کیا اسلام کا جھنڈا بلند کیا جس میں سارے ہی تھے حتیٰ کہ یہ ہوا کہ کشرف کی وجہ سے پہلا सदर قبر پوج تھا اور دوسرا سبحان اللہ و تعالی عما یوشرکو یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خود گڑے پھود رہی ناکامی کے ورنہ یہ دین تو اس لیے ناگر ہوا تھا لہو ہوا کل اس. اس کو تمام ابھیان باطلہ پر غالب کر دے اور جو اس توحید کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں افطاع المنصورہ وہ کبھی ختم نہ ہوگا یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ایک گروہ پر شہادت دیتا رہے گا ایسا نہیں ہوگا کہ سارے یہ روش اختیار کریں سارے عوامی ہو جائے اور اثر اسلام کی دوائی دینے والے ہی دنیا سے ختم ہو جائے لا من امتی ہمیشہ ایک گروہ میری امت سے رہے گا جو کیا کرے گا علی الحق جو حق پر غالب رہیں گے ہمیشہ غالب رہیں گے حت تکم استا قیامت کے قائم ہونے تک بہاری مسلم کی کثیر روایات آج بھی جو کفر کے تھا جو امریکہ اور اس کے حواری مرتب لوگ اور منافق ان کی تمام قوتوں کے باوجود کہ پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے اسلام کو بےخوبند سے اکھاڑنے کے لیے آج واقعہ بڑا شدید ہے اور دین ہمیں واقعہ میں زندہ رہنے کا طریقہ سکھانے آیا دین ہمیں واقعہ سے جدا کسی غار میں رہنے کا حکم نہیں دیتا ہمارا دین واقعاتی دین ہے ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جماعت کی شکل میں اور فرد کی شکل میں واقعہ کے اندر تمہیں کس طرح زندہ رہنا ہمیں جہاں نماز روزہ حج حجات کے سلیقے سکھاتا ہے وہاں میں دنیا میں تہذیب کے ثقافت کے سیاست کے حکمرانی کے اور ہر اعتبار سے تہذیب اور معیشت کے طریقے بھی سکھاتا ہے ہمیں دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے یہ دین رہنمائی کرتا ہے اگر ہم واقعے سے بے خبر ہو جائے تو ہم نے دین کو نہیں سیکھا اور دین کو نہیں جانتے آج کا واقعہ سب سے پہلے اس بات تو ہمیں سوال کرتا ہے کہ تم کن کا ساتھ دے رہے ہو حزب اللہ جو اس وقت تقرار ہی ہے کفر کے ساتھ جو اپنی جامع پر کھیل کر کفر کے سامنے پلائی دیوار بنے ہوئے جو اکثر و بیٹھ کر اب قائدین افغانستان میں عراق میں سلطی الحقیق ہے الحمد للہ سما الحمد للہ کمزوریاں آپ بھی بہت ہیں پہلے تو اتنی کمزوری تھی کہ روس کے خلاف لڑائی میں تین جو رواسا تھے وہی وہ قبر پوچھ تھے مگر اب وہ کمزوری نہیں ہے اب الحمدللہ رواسا صحیح العقیدہ سلفی العقیدہ ہے بہرحال کمزوریاں اپنی جگہ پر جو اصلی بنیادی کام ہے وہ ہو رہا ہے اور بنیادی عقیدہ توحید بلند کیا جا رہا ہے اور یہ بات سب جہاد کی برکات میں سے ہے آج میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کر رہے الحمد للہ انہوں نے کفار کو اپنے ساتھ مشغول کر لیا اپنی جانوں پر کھیل کر انہیں سے فراغت نہیں ہے کہ جائے کہ وہ ہماری طرف ہو اور دعوت کے میدان میں دیکھیں کہ دعوت میں بھی کس کس کا گلا گھونٹنا ہے دعوت دینے والے کستے ہیں دعوت کا میدان بانچ ہے بھائی ٹھیک ہے میں مانتا کو فضائی بتانے چاہیے سیرت سنانی چاہیے اور احکامات بتانے چاہیے یہ ہمیں ہی بتانے اسلام ہمارے لیے مگر جب آگ لگی ہو تو سب سے پہلے آگ بجانی چاہیے اس وقت وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ امریکہ جو مددی جنگ برخاست کیے ہوئے ہیں اور جو ہمارے نبی کا کارٹون بناتا ہے صلی اللہ علیہ آ رہی آج اس کے خلاف آگ بھڑکنی چاہیے سینوں میں وہ امریکہ جو اتنا وحشی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو پکڑتا ہے تو ان کے ساتھ وہ ہر کچھ کر گزرتا ہے جو شاید جنگل کے جانور بھی اگر ہماری عورت اٹھا کر لے جائیں تو وہ نہ کرے اور ہمارے پاس ان کی عورتیں آتی ہیں تو طالبان جن کو وحشی کہتے تھے ان پڑھ کہتے تھے اتنا خوبصورت سلوک کرتے کہ دونوں مسلمان ہو کر واپس جاتی ہے بھی کوئی ان پڑھ عورتیں نہیں صحافی ہے صحافی دانشور کہلاتے بہت پڑھی لکھی عورتیں اور گواہی دیتی ہیں ان کے حسن افلاق کا کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ماں کا اور بہن کا سلوک کیا انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹی کا سلوک کیا وہ خود آلو ابلے ہوئے خشک روٹی سے کھاتے تھے ہمیں پوری طرح سے انگریزی کھانا مہیا کرتے تھے اور آج بھی ایک عورت جو انگریز سے مسلمان ہوئی تھی آسیہ صدیقی کی اسی نے خبر دی یہ ہم ان کی عورتوں سے سلوک کرتے روس کے ساتھ مسلمانوں نے لڑائی دی کہ اتنے تربیت یافتہ بھی نہ تھے اس وقت پورے اس جمعیت کے اندر ہر قسم کے لوگ تھے بیدا بھی تھے شرک کرنے والے بھی تھے توحیدی بھی تھے بڑے بڑے صالحین بھی تھے مگر سب نے اتنی تہذیب کا مظاہرہ کیا کہ روسی عورتیں بیسویں دفعہ ان کے قابو میں آئے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا کفار بھی نہیں کہتے کہ انہوں نے ہماری کسی عورت کو ہاتھ تک لگایا یہ کردار ہمارا ہے اور یہ کردار ان کا ہے کیا اسلام جیت نہیں گیا کیا اسلام نے اپنی فتح کا اعلان نہیں کر دیا کیا دانتا ناموں بے میں نہ جا کر کسی کو کاصر کر سکے بلکہ چار امریکی پہرے تو اس وقت مسلمان ہو گئے تھے جب مسلم دوست وہاں کے رہا ہو کر آئے تھے صرف ان لوگوں کی عظیمت کو دیکھ کر یہ پن جنہوں نے بند پھر بھی اپنے اللہ کی وفاداری کا دم بھرتے یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ تعالیٰوں کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں کہ ابو صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں اعلان کرنا چاہتا ہوں توحید کا سر اعلان جا کر کر دیا لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا کہ سر کے بال بھی نوچ لیے بے ہوش ہو گئے اب بڑی مشکل سے ہوش میں لایا گیا کفار جمع تھے کہ اب تو یہ اسے چھوڑ دے گا ان کا پہلا لفظ ہوش میں آپ کے ساتھ تھا, تھا این رسول اللہ وکئی فا رسول اللہ کدھر ہے اللہ کے رسول وہ کہتے ہیں کہیں میری وجہ سے ان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچ گئی وہ مایوس ہو کر چلے گئے کہ یہ شخص ہے اس کا کوئی علاج نہیں اور آج بھی امریکہ مایوس ہو کر بیس یوں بیانات دیتا ہے کہ ہم اس دہشت گردی کو ختم نہیں کر پائے یہ ختم نہیں ہو سکتی پہلے وہ سمجھ تھا مولوی کو گیدر سنگھ بھی سنگاتا ہے ان کو لڑکوں کو پاگل کر دیتا ہے اب جب ایزائیں دے دے کر دنیا بھر کے ظلم ان پر توڑ کر وہ ہار گیا کہ یہاں تو کلمہ ہے توحید ہے یہ تو کسی میں داخل ہو کر نکلا نہیں کرتی یہ تو ایک رنگ چڑھاتی ہے اب وہ نظریاتی دنیا میں مکمل ہار چکا ہے اس کے پاس اپنے سپاہیوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نظریے میں اسلحا تو ہے یہ مالک نے آزمائش کے طور پر انہیں دے رکھا ہے خصوصاً یہ آسمان سے برسنے والی آگ جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بریلا وار تو بےچارے کر لیتے پہاڑوں میں چھپ چھپ کر اس آگ کا مقابلہ ہمارے پاس کوئی نہیں ولہ اگر ہم آج خالص ہو جائے اور ہمارے کولم یہ روش چھوڑ دیں عوامی اسلام کو اسلام کہنے کی یا اپنا وہ رویہ اختیار کرنے کی کہ بویا عوامی اسلام بھی اسلام ہے اگر صاف نہیں کہتے تو رویہ یہ ثابت کرتا کہ سارے اسلامی لیڈر ہیں جی کے لیے اکٹھا کرنا پڑا سب کو اکٹھا کر لیا ہندو سن لے تیرے خلاف سارے کے سارے علماء ماں جمع ہو گئے وہ میں کون ہے جھانک کر دیکھتے راسوی بھی ہے کبرپوج بھی ہے یہ کن کو اکٹھا کر لیا تم نے اللہ کو ناراض کر رہے ہو پتہ کب آئے گی ان اللہ یل تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا وہ یہ سب تمہارے قدم جما دے گا اور اللہ اگر آج ہم مخلوط ہو جائیں تو اللہ کے فرشتے نازل ہو جائیں گے یہ برتنے والی آپ کیا کبھی فرشتے کو جلا سکتی ہے کوئی فرشتہ مار سکتے ہیں یہ راہل زبی الزالے اور فرشتوں کی طاقت کتنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی کرتے ہیں اہل قوائد تو جبرائیل کہتے ہیں یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ حکم کریں تو یہ دو پہاڑ جن کے درمیان یہ طائف والے آباد ہے ان دونوں کے اندر انہیں کچل دوں یہ فرشتے چاہیں ان امریکیوں کی ان مرتدوں کی ان منافقوں کی ایک آن واحد میں دردنے توڑ دیں اور ان کی تعداد اتنی کہ ہمارے لیے انگن معلوم ہی اس تعداد کو جانتا ہے یہ موجود نہیں ہے یہاں بھی موجود ہے ہماری گفتگو بھی سن رہے ہیں ان کو بڑا صدمہ بھی ہوتا ہوگا مسلمانوں کی تکلیف پر کیونکہ یہ مسلمان ہیں یہ ہمارے لیے دعائیں کرتے وقت رکھتی ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایسے مخلص ہیں کہ ہمارے لیے ہم ہر دعاؤں میں ہر وقت لگے رہتے اتنی انہیں کتنی تکلیف ہوگی آفیہ صدیقی کی انہوں نے دیکھا ہوگا انہیں اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ فائون ہے عمر وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیے جائیں یہ مالک کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہمارا امتحان لینا ہے میرے بھائیوں اپنے علماء سے بھی عرض کیجئے جو یہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں وہ تو چلو ایک زیادہ غلطی میں جو اس کا انکار نہیں کرتے وہ کیوں خاموش کیوں اس بات پر خاموشی اختیار کی جاتی یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے کام یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ تعاوت جس کے خلاف ہمیں جمع کر کے قومی استحاد کی تحریک کی شکل میں نو جماعتوں نے نہ جانے ہمارے کتنے لڑکے اللہ کے راستے میں مروا دیے اور وہ لڑکے بےچارے جنت دیکھ کرتے لگے اللہ انہیں جنت دے کیونکہ ان کو یہی خیال تھا کہ یہ تعوت ہے بکو اور اس کو اتارنا اس کے لیے جان دینا این جنتی ہونے کی علامت وہ بے در مرتے رہے یہاں تک کہ لکشمی میں جب وہ لاہور ہوٹل پر چڑھے لڑکے دوسری جماعت کو مارنے کے لیے تو اوپر سے گولیاں برس رہی تھی ان پر بارش کی طرح مگر پھر بھی یہ مرتے مرتے پہ پہنچ گئے اوپر سے جا کر انہیں زمین پر گرا دیا یہ منظر لوگوں نے دیکھے اس کے بعد جناب اس کی بیٹی اسی راستے پر ہے امام جامن پہنے ہوئے اپنے باپ کے راستے پر ہونے پر فخر کرتی ہے وہ شہید ہو گئی اس کے لیے استعفار ہو رہی مہاراجا یہ کہاں سے لائے تھے یہ اسلام میں نہیں ہے ہاں عوام میں جو اسلام چلتا ہے جس کی وجہ سے انبیاء کو پکڑ پڑے انبیاء اور رسول جب بھی مبوس ہوتے تھے کیا اسلام لک چکا ہوتا تھا پہلے کتابوں کا اثر ہوتا تھا لوگ رسول کو جانتے تھے کہ رسول آیا کرتے ہیں آخرت کو بھی پہچاننے والے تھے بنی اسرائیل بھی اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے کیوں قتل کرتے تھے اسی وجہ سے کہ وہ اسلام حقیقی کو لے کر اٹھتے تھے اور ان کے نزدیک جس چیز کا نام اسلام ہوتا تھا وہ ہرٹ تھا جس چیز کا نام یہ اسلام رکھے یہ ہوتے تھے وہ شرک تھا اور سچ بولنے کی وجہ سے انبیاء کو مارا گیا ما یا رسول ان لکان بھی یا ایک بھی رسول لیا جس کے ساتھ چٹھا میں کیا گیا آج خالص ہونے کی ضرورت ہے اخلاص جو چاہے اخلاصر عبداللہ رحمانی فرماتا گئے اخلاص اور اپنے اعمال کی اس اخلاص اور ایمان کی روشنی میں چہرے داری آج ہم کیا کر رہے ہیں اس قاطر کے خلاف یہ تابوت اکبر امریکہ اور اس کے حوالے جو بیس و بند سے اسلام کو اخاڑ دینا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ توحید کی دعوت بج جائے اب طبیان سے قرمن عانرکان ایک شخص نے مرتب کیا تھا رسالہ ایک سعودی نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جیل میں سے نجات دے ظالموں کی تکلیفوں سے آمین اور اللہ اس کے ایمان کی حفاظت رکھے وہ ثابت قدم اس انسان ہے آمین ناصر بن احمد الفہد اس نے رسالے میں لکھا اور کتاب کیا موحدین کو اور دیگر دنیا کے موحدین کو کہ دیکھ لو امریکہ جو ہے وہ یا افغانستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے نہ عراق پر وہ اصل میں توحیق کو مٹانا چاہتا ہے کیونکہ امریکیوں کے بڑے بڑے ذمہ داروں کے بیانات اس نے آٹھ آدمیوں کے بیانات درج کیے جن میں صدر بھی ہیں امریکہ کے سیکٹری بھی ہیں فلاں بھی ہیں فلاں بھی, ہیں پلاں بھی ہیں بڑے بڑے آدمی آٹھ یا دس بیانات نقل کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے ہمیں کوئی لڑائی نہیں اسلام امن پسند ہے ہاں یہ دو ڈھائی سال پہلے جو محمد بن عبد الوہاب ہوا ہے یہ شخص ہے جو آگ ہے اس شخص کے جو متبعین ہیں وہ ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فسادی ہیں اور وہ قتل و غارت مچاتے ہیں اور پھر سی این این پر انٹرویو کے دوران جب مختلف مولویوں نے آ کر کہا کہ اسلام امن پسند ہے نائن الیون کے واقعہ کے بعد تو عیسائی کمنٹریٹر نے مبثر نے کہا کہ یہ مولوی لوگ جو ہے یا اسلام کو جانتے نہیں یا یعنی نفاق سے کام لے رہے اسلام تو کہتا ہے وقت سلو ہوں ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ اور وہ اسلام وہادی کا اسلام ہے اس نے کہا وہادی کی تین تاریخیں بیان کی وہاں وہ ہے جو سیدھا اللہ سے مانگتا ہے کسی اور سے نہیں مانگتا واسطے اس سے نہیں ڈالتا دوسرا وہاں وہ ہے جو سیدھا رسول اللہ سے لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو درمیان نہیں ڈالتا کہتا وہ ہے جو کو قتل کرتا کیونکہ جنا بہت پیارا شراب اور کی ساری زندگی رقم ہے معلوم ہوا کہ یہ آزمائش کی کھڑی ہے اس میں جو کوئی کھڑا ہو گیا اس نے اپنے آنکھ کو بچا لیا کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ غلبہ ہم بھی دیکھیں اپنی آنکھوں سے مادی غلبہ دین اپنے دلائل سے اپنی فکر سے غالب آ چکا اور یہ لوگ ہار چکے کہ جہاں کا جذبہ جو ایمان کی بنیاد پر پیدا ہو چکا ہے وہ اب سرد کرنا ہمارے بس کا روپ نہیں ہے اب انہی مجاہدین میں جاسوسوں کی طرح داخل ہو جاؤ اور انہی کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا کر کوئی خرابیاں کروا لو اب یہ جہاز ختم نہیں ہو سکتا تم اپنے بھی ان میں گھسیر دو وہ بھی جہادی بن جائیں اور ان کی شکلیں اختیار کر کر ان میں گھس کے شراب سے کرے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو آج اللہ کے بندو بے شک ہم غلبہ نہ دیکھیں تو کیا عمار بن یاسر نے غلبہ کیا یاسر نے غلبہ دیکھا تھا سمیہ نے غلبہ دیکھا تھا وہ ان سب آیات پر ایمان رکھنے والے تھے اور اس حال میں مر رہے تھے کہ اللہ کا رسول بھی ان کے قریب سے گزرتا تو کوئی مدد نہ کر سکتا سوائے یہ کہنے کے کہ اسپرو یا یاسر اے یاسر والو یاسر کے خاندان خبر سے کام لو ان نم و <وُجنَّة> تمہارا وعدہ جنت ہے جس جہنم بھی اللہ نے پہلے تھے اور جنت بھی تیار کر رکھی ہے ایک آن واحد میں یہاں سے وہاں سفر ہوتا ہے کوئی پاسپورٹ نہیں کوئی ٹکٹ نہیں کوئی ویزا لگوانے میں لائن کے لیے نہیں لگنا ابھی لیاقت باغ میں تھی ابھی اللہ کے پاس پہنچ بھی چکی ہے سب کچھ دیکھ چکی ہے ہم یہاں بیان کر چکے کر رہے اور کر چکے سب کچھ دیکھ لیا اور بڑوں نے دیکھ لیا بڑے ہیں جو آج ہمیں نظر نہیں آتے جو پچھلے سال یہاں پر تھے بہت ہے جو اگلے سال نہ ہوں گے ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں کہ اگلی گھڑی ہمارا کیا بنے گا میرے بھائی یہ وقت ہمارے ساتھ مقرر ہو چکا ہے ہمیں واپس جانا ہے مگر ہم اپنی انتہا کی تاریخ کو تاریخ انتہا کو پڑھ نہیں سکتے یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے اور اس وقت پر فرشتے آئیں گے کوئی روکنے والا نہ روک سکے گا جس دن موت لکھی ہے امریکہ کی دشمنی کرنے سے موت جلدی نہیں آئے گی اور امریکہ کی دوستی کرنے سے زندگی لمبی نہیں ہوگا یہ سب شیطان کے دھوکے آئیے مخلص ہو جائیے اپنی اس چھوٹی سی مہنت کو آپ لگا لیں وہ وقت جو نادانی میں گزرا وہ وقت جو تکلیفوں میں گزرتا ہے وہ وقت جو حاجات میں گزرتا ہے پچھلے پانچ سال کی زندگی کے بدلے اب بھی جہاں اللہ اس سے ہمیں پناہ میں رکھے عام جس میں ایک خال جلے گی دوسری چڑھا دی جائے گی چیخیں گے اللہ واپس لوٹا دے اب نیک امال کر کے آئیں گے کل ہر نہیں کلی مت ہوا یہ تو کہنے والے کی بات ہے جو اس نے کہہ دی ہوا میں تحریل ہو گئی اب تو ایک آڑ ہے اٹھائے جانے کے دن تک یہ موت کے وقت کی کیا ہے تو میرے بھائی اللہ مجھے اور آپ کو حق سمجھنے دلائل کی روشنی میں اپنی نیت کا پوری طرح سے جو ہے حساب کرنے خالص ہونے اور اپنے اعمال کا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمارا یہ رمضان آئندہ گیارہ مہینے کے لیے ہمارے واسطے بیٹری چارج کرنے کا باعث بنے آمین اس سلسلے میں کسی بھائی کو سوال है.